مدنی چینل کے ناظرین سے صلاح میرے رب کا کلام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں ہمارے شام میں سے دو شخص سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کر پہلے مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و, و تعظیمن کو دیکھا تو ایک دوسرے سے وہ کہنے لگے کہ نبی آخری اس زمان جو آخری نبی آئیں گے ان کے شہر کی یہی صفت ہے اور اس جو اس شہر میں پائی جاتی ہے جو ان کی کتابوں میں لکھی گئی تھی کہ جو نبی آخری زمان جو آئیں گے وہ شہر کی جو کیفیت ہوگی وہ ان کی کتابوں میں لکھی گئی تھی اچھا اب جب وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کو دیکھا اور آپ کے دیگر آدات مبارک کا بھی انہوں نے معائنہ کیا وہ بھی بالکل ان کے توریت کے جو میں بیان کی گئی تھی باتیں اس کے مطابق انہوں نے اسے پایا تو یہ پہچان گئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہاں پھر ارض کی کیا آپ احمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا ہاں ارض کی ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اگر آپ نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے فرمایا سوال کرو انہوں نے ارض کی کہ کتاب اللہ قرآن کریم میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے اس پر قرآن کریم میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ میں انشاءاللہ بھی آپ کو بیان کروں گا اس کو سن کر وہ دونوں جو آئے تھے وہ یہودی عالم تھے یہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور وہ آیت کریمہ سور علی عمران کی آئےت نمبر اٹھارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اشاد فرمایا اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا تو قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی آیت نمبر اٹھارہ سورہ علی عمران اسے سب سے بڑی گواہی کہا گیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کعبہ معزمہ میں تین سو ساٹھ بھے معظمہ میں تین سو ساٹھ بدھ تھے مدینہ منورہ زہدالہ عال و شرف تازیمن میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کعبے کے اندر وہ سب سجدے میں گر گئے اتنی عظیم یہ آیت کریمہ ہے تو میں نے نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ ہمارے مدی ہمارے کے ناظرین کو نہ صرف یہ آیت کریمہ کے متعلق عرض کروں گا شان نزول کے بلکہ یہ آیت کریمہ بڑے فضائل اور برکات لیے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں عرض کرتا ہوں چنانچہ اس آیت کریمہ میں جو ایک فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ اور آیت القرسی اور یہ آیت اور قل مالکل ملکی جو یہ آیت کریمہ بھی غیر حساب تک یہ آیت کریمہ جب ان ان یہ آیات نازل ہوئی تو یہ عرش ال سے لپٹ گئی اور عرض کیا اے مولا تو ہمیں ایسی قوم پر نازل فرما رہا ہے جو تیری نافرمانی کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اپنے جلال کی قسم اپنے درجے کی قسم جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد تمہیں پڑھ لیا کرے گا میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت و میں رکھوں گا اور روزانہ اس پر ستر بار نظر رحمت فرماؤں گا اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا یہ تفصیلیں نویمی میں مفتی احمد یاخ نویمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا ہے ہر فرد نماز کے بعد جو تمہیں پڑھ لیا کرے گا کون سی سوریہ فاتحہ آیت الکرسی یہ آیت آیت نمبر اٹھارہ سوریہ علیہ عمران کی اور قلعہ مالک الملک کی تو تل کا تو یہ پوری ایک آیت کریمہ ہے جو قرآن کریم میں ہے تو جو یہ آیت کریمہ فرض نماز کے بعد پڑھے یہ مش... مشہور بھی ہیں کئی سے جان جو تھوڑا بہت بھی علمی یا مطلب مذہبی ماحول سے اس کو تھوڑی بہت جو وابستہ کی ہوگی تو یا قرآن کریم کی اس نے کہیں نہ کہیں کچھ تلاوت بھی کی ہوگی تو وہ ان صورتوں کو ان آیتوں کو جانتا ہوگا جو میں نے ابھی بیان کی آیت القرسی مشہور ہے تو یہ وہ آیت کریمہ ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اس کو واقعی یاد کر لیجیے اور اس کو پڑھیے ہر فرض نماز کے بعد اس کی فضیلت میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو فرض نماز کے بعد اسے پڑھ لیا کرے اس کے سارے گناہ اللہ تعالی بخش دیتا ہے جنت و فردوش میں جگہ آتا فرمانے کا فرماتا ہے روزانہ ستر بار از رحمت فرمانے کا فرماتا ہے اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا یہ اللہ تبارک و تعالی اکشا فرماتا ہے کتنی خوبصورت ہے اچھا اب ایک اور روایت کی طرف چلتے ہیں کہ اس اس یہ بھی امی عدی طبرانی بحیکی اور دیگر حوالوں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے اس کو بھی مفتی احمد یارخہ نئیمی رحمت اللہ تعالی نے اپنی تفسیر نعیمی کی اسی آیت کریمہ کے تحت تو تفسیر لکھی اس میں جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ رابع کہتے کہ وہ ایک بار کوفے گئے حضرت آمش رضی اللہ تعالی انہوں کہتے میں قریب ہی ٹھہرا میں نے دیکھا کہ ایک رات وہ تحجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور بار بار فرمایا کہ جس کی رب نے گواہی دی اس کی میں بھی گواہی دیتا ہوں اے اللہ یہ میری گواہی تیرے پاس امانت ہے میں نے پوچھا جناب آپ یوں کیوں فرما رہے ہیں فرمایا مجھے ابو وائل ابن عبداللہ نے خبر دی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا جب اس آیت کو پڑھنے والا قیامت کے روز بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے پاس ایک بندے کا عہد ہے اور میں آحد وعدہ ضرور پورا کروں گا میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ اتنی برکت والی ہے ایک اور اس کی فضیلت سنیے جیسا کہ میں نے غرض کی کہ وہ نازر مدینہ منورہ میں ہوئی اور مکہ مکرمہ میں جو بدھ تھے وہ سجدے میں گر گئے تھے یہ تو اس کی فضیلت ہوئی اور ایک اور اس کی بہترین فضیلت ہے کہ جو کوئی سوتے وط یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرے اللہ تبارک و تعالی اس پر ستر ہزار فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفیرت کرتے ہیں یہ تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی حقیقت یہ کہ اگر صرف اس عنوان کو لے لیا جائے نا کہ قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کی بعد اسی صورتیں جن کے بڑے الگ سے فضائل بیان اسے سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں اس کے بڑے الگ سے فضائل بیان ہوئے اسی طرح آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس کے بڑے الگ سے فضائل بیان سورہ فاتحہ کے بڑے الگ سے صور فاتیہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں اور یقینا یہ اتنی زبردست سورہ مبارکہ ہے کہ مریض کو دم کر دو تو اللہ کی رحمت سے اس کو شفا مل جاتی ہے اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری تین آیات ابتدائی جو آیات ہیں اس کو پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے پوری سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کرنے کی اپنی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے شرف فتنوں اور جنات وغیرہ سے اس میں تحفظ بھی ہے سورہ تقافر پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے سورہ قدر پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے کچھ وضو کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے کچھ رات کو پڑھنے کی فضیلت ہے تو جماعت المبارک کے لیے بعض صورت سورہ کہب اور دیگر صورتوں کی یہ پڑھنے کی اپنے اپنے فضائل ہیں خود سورہ یاسین اتنی عظیم سورہ مبارکہ ہے کہ جو اس کو پڑھے اس کو دس قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے تو اس طرح بہت ساری صورتیں جو ابتدا کی تھی سلسلے کی میرے رب کے کلام کی تو میرے رب کا کلام تو اس میں سوریہ فلک اور سور ناس کا شان رزول بیان کیا تھا کہ کس طرح یہ جادو وغیرہ سے بچانے کے لیے یہ سورہ مبارکہ کس قدر عظیم اپنا مطلب کہ وہ معاملہ رکھتی ہے تو اس طرح بہت ساری صورت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مثال کے طور پر آپ کو کہیں دشمن کا خوف ہے تو سوریہ قریش پر لیں سورہ قریش پر کے جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا بہت اس میں برکت ہے بہت ہی برکت ہے سورہ قریش پر لینے سے تو صحیح پڑھنے آنا چاہیے بات وہیں آ کر رک جائے گی صحیح پڑھنے آنا چاہیے ہمیں بدقسمتی کے ساتھ صحیح پڑھنے نہیں آتا یہ جو میں نے آئے بتائی یہ سورہ عالیہ عمران کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس ہے یہ نوٹ کر لیجیے اور ہر فرض نماز کے بعد اللہ توفیق دے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بھی پڑھیں اس کی بھی فضیلت ہے سور فاتحا سور اخلاص آیت الکرسی آیت الکرسی کی تو اتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو نماز کے بعد یہ پڑھنے کا عادی ہوگا انشاءاللہ شاء ہی جنت میں چلا جائے گا اس کے اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے جو جو ہے وہ صرف موت ہے مرتے اس کو اللہ تعالی جنت عطا فرما دے گا محبوب کے صدقے میں اللہ کی رحمت سے تو یہ اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اور یہ سور عال عمران آیت نمبر چھبیس سو ستائیس یہ بھی دیکھ لیجئے اس کو صحیح طور پر پڑھ لیجئے اور یہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر اٹھارہ کو بھی یاد کر لیجئے اور نماز کے بعد اس کو پڑھیے اس کو کسی جگہ پر آپ اس کی فوٹو کاپی کرا کر اپنے پاس ادب کے ساتھ محفوظ کر لیجئے اور ماں پھر اس کو ہاتھ میں لے کر آپ پڑھتے رہیے چند دنوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گی اسلامی بہنیں بھی ان کو یاد کریں اپنی مدنی منیوں کو مدنی منوں کو بھی یہ صورتیں یہ آئےت کریمہ یاد کریں انشاءاللہ تعالی اس کی اپنی برکت اس کی اپنی فضیلت آپ کو ملے گی اللہ تعالی نے چاہا تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ کو جو میں نے سور عمران کی آیت عمر 18 جو بیان کی اس کا شان نزول آپ کو خزان الرفان میں بھی مل جائے گا انشاءاللہ اس کا شان نزول آپ کو یہ تفصیل نہیں میں بھی ملے گا اور میں امید کرتا ہوں اس کا شان نزول آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ سرات الجین میں بھی آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو بات وہیں آ کے رکے گی کہ آیا ہم اس صورتوں کو ان آیتوں کو درست پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ظاہر ہے کہ جب چابی کے دانت پورے نہیں ہوں گے اب مثال کے تو پر چابی کو ہم لے لیں یہ جیسے یہ چابی ہے ذرا دکھائیے کروز کیجئے گا اب یہ چابی ہے نا ٹھیک ہے یہ چابی کے دندانے اس طرح کی میرے پاس ایک اور بھی چابی ہے میرے دوسرے کچن میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے تالا کھلتا ہے اس سے نہیں کھلتا وجہ وجہ اس کی شکل صورت تو ایک جیسی تھی مگر اس کی شکل صورت ایک جیسی ہونے کے باوجود اس کے دندانے الگ تھے یہ جو دندانے نا یہ چینج ہے اب دندانے تھوڑے سے تبدیل ہو جائے ہونے کی صورت میں لوک نہیں کھلتا جب چابی کے دندانے فرق ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا جو آیت کریمہ پڑھنی ہے ہم کو اگر اس کے تلفظی سے یاد آ نہیں ہوں گے مخارجی سے یاد آ نہیں ہوں گے تو مجھے بتائے کہ اس کی برکتیں آپ کو کیسے ملیں گی جس صورت کے ذریعے جس تالے کو ہم کھولنا چاہ رہے ہیں جو حجت کا ہو پریشانی کا ہو مصائب کا ہو مصیبت کا ہو قرضے کا ہو قرضے اتارنے کے لیے بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے پریشانیوں کے حل کے لیے بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بہت کچھ صورت اور آیتیں بیان کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ لیجیے مریض پر دم کر دیجئے لیکن جس نے پڑھا ہے ایک تو اس کی ادائیگی درست ہو پھر جتنی اچھی زبان ہوگی نا اثر اسی کے در بڑھتا ہے یہ بھی ہے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو اب ہاتھ میں بلیٹ لے کر گولی لے کر یوں کسی کو مارو وہ مر جائے گا نہیں مرے گا وہ پاگل ہو گیا یہ گولی गोली رہا ہے گولی سے کبھی کو مرتا ہے گولی سے مرتا ہے لیکن اس کو مارنے کے لیے گن کی ضرورت ہے اس کی جو نالی ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کس انداز سے وہ فائر کرتی ہے تب جا کر یہ اپنے اپنا کام پورا کرتی ہے صرف مثال دے رہا ہوں زبان کا بڑا اثر کو گناہ سے بچانا اللہ کی نافرمانی سے بچانا اور اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم کے ذکر و درود سے تر رکھنا اور پھر صحیح مخارج اور درست تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا اس کے پورے قواعد اور قانون کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا پھر دیکھیے کتنے ہم بزرگوں کے پاس ہمارے عموماً حاضریاں ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیں کسی کوئی درست شریف پڑھ کر یا کوئی ایسی چیز پڑھ کر ہمیں دم کرتے ہیں تو الحمدللہ فرق پڑتا ہے یہ جو فرق پڑتا ہے نا ایک تو یہ پڑتے درست ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اثر رکھا ہے آپ دیکھیے کہ کوئی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں اثر و تاثیر رکھی ہوئی ہوتی ہے جب وہ بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے صرف اس کا بیان اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ علمی, علمی بھی ہے معلومات بھی ہے یہ نہیں لیکن الحمدللہ بعض اوقات اس کے کلمات تاثیر کا تیر بن کر ہمارے دل میں پیوست ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں دل کرتا ہے یار اس کی باتوں پر عمل کرنے کا محض صرف وہ مطلب کہ اپنی علم کی وجہ سے صرف اس کو نہیں مانا جاتا بلکہ اس کی بات ماننے کا جی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے یہ علم و عمل کی برکت ہیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو جو لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کو مانتا سنتا نہیں ہے انہیں چاہیے کہ میری ان باتوں کو غور کریں اس میں اگر میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ارض کروں گا لیکن جب بات چلیے تو ارض کر دو اس میں کردار کا بڑا اثر ہوتا ہے جب آپ کا کردار درست ہوگا نا تو لوگ آپ کی بات مانیں گے کردار کی درستی علم و عمل کو ساتھ رکھیں آپ انشاءاللہ اپنی زبان سے کچھ نکالیں اللہ تعالی چاہے گا تو اس کے دل میں اثر داخل فرما دے گا نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ضروری نہیں کہ جس کی بات نہیں مانی جاتی وہ بھی عمل ہوتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا نہیں ہوتا لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی لوگوں کے مقدر میں ماننا نہیں ہوتا اس سے کسی کا بھی عمل ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے جس کے ذریعے چاہے ہدایت دے دے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوتی ہے ایک بزرگ کے بارے میں بڑی پیاری حکایت میں نے پڑھی تھی بلکہ میں نے ہمارے سے سنی ہے اور شاید کہیں پڑھی بھی تھی کہ کسی غیر مسلم نے اللہ کے نیک بندوں کو آزمانا چاہا کہ یہ روایت اس کو پتا چلی ہوگی کہ مومن کی فراست سے در کہ وہ اللہ تعالی کے نور سے دیکھتا ہے تو وہ تو تھا تو غیر مسلم اور اس نے اپنی غیر مسلمی کی علامت جو گلے میں لٹکائی ہوئی تھی اس کو چھپا کر وہ جاتا گیا علماء کے پاس بزرگوں کے پاس اور اس کی تفصیل پوچھتا گیا کہ اس کا حدیث کا مطلب کیا حدیث کا مطلب کیا تو لوگ وہ اپنے اپنے طور پر حدیث کے متعلق بتاتے گئے اور وہ آگے بڑھتا گیا یوں ایک کے پاس وہ پہنچا اور کہا کہ حضور اس حدیث کا مطلب بتائیے تو فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گلے سے یہ کفر کے علامت نکال اور کلیمہ پر کے مسلمان ہو جا ہائے ہائے ایسا تاثیر کا تیر بن کر ان کا کلیم اس کے دل میں تیوست ہوا کہ وہیں اس نے وہ کفر کے علامت نکالی کلیمہ پر کے مسلمان ہو گیا کہنے لگا حضور آپ نے تو بتا دیا پچھڑوں نے کیوں نہ بتایا ہو سکتا ہے تو وہ یہ بھی جانتے ہو کہ تو کس کے ہاتھ پر کلمہ پڑے گا یعنی یہ ایک ان کی اپنی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ جس کو پتا ہو کہ وہ یوں ہے تو اس کی ایک الگ ہے لیکن شکایت کرنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اپنے کرم سے ان کو اس مقام پر فائز فرماتا ہے کہ وہ بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں بہت کچھ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اثر طا فرما دیتا ہے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اس لیے بار بار ارض کیا جاتا ہے کہ ایک تو علم اور عمل کے ہم کو پیکر بننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح اپنا کردار درست کریں عمل درست کریں نرمی رکھیں پیار اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جیئیں پھر یہ کہ تلفظ کی اور الفاظ کی درست ادائیگی کے ساتھ چلیں جیسے کل بھی آپ کو چند الفاظ و تلفظ کی درستی کے حوالے سے کچھ ارض کیا تھا آج بھی تھوڑی بہت ادائیگی کے حساب سے کچھ عرض کروں گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہاں پر جو فرق آپ کو بیان کیا جائے گا زا نیچے ہے وال اوپر ہے اگر اسے آپ زا کے ساتھ پڑھیں گے مزلت تو معنی بنتے ہیں پھسلنے کی جگہ اور اگر آپ اسے ظال کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ذلت رسوائی اور خواری دونوں کے معنی میں فرق بن جائیں گے زا اور زال کے فرق سے زبان کا جو ڈائگرام تھا ہمارا وہ بھی ذرا دکھائیے گا تاکہ میں مدنیچر کے ناظرین کو دکھا سکوں گے زال اور زا ان دونوں کو ادائیگی میں کتنا فرق ہے دیکھیے یہ ہے زا یہ زا ہے زا کی ادائیگی یہاں سے ہو رہی ہے زال کی ادائیگی یہاں سے ہو رہی ہے دونوں کا مقام الگ ہے دونوں کی شکل میں فرق ہے دونوں کے ساؤنڈ میں فرق ہے دونوں کی آواز میں فرق ہے تو دونوں کے معنی معنی میں بھی فرق آ رہا ہے یہ آج ہم نے آپ کو سم... بتانے کی کوشش کی عراب کی غلطی سے کتنا معنی بدل جاتے ہیں یہاں ہم آپ کو عراب جا... دل... اگر مثال کے طور پر اعراب ہٹا دیے جائیں یہ پیش ہے یہ زبر ہے یہ زیر ہے یہ ساکین ہے یہ اعراب ہٹا دیں ٹھیک ہے زبر زیر پیش ہٹا دیں ساکد بھی ہٹا دیں اب اب دونوں کو پڑھیں تو دونوں کا کیا ہوگا صرف ایک لفظ کے فرق سے معنی بدل رہے ہیں نفع دینے والا منافی فائدے یہ میم پر پیش ہے میم پیش مو یہ میم پر زبر ہے میم زبر ماں صرف اس فرق سے معنی بدل گئے تو حروف کی درست ادائیگی یہ ایک ہمارے لیے بہت اہم ٹاپک ہے پھر صحیح اعراب کے ساتھ پڑھنا یہ ایک ہے ابھی ہم نے آپ کو کھینچنے اور نہ کھینچنے کے حوالے تک تو, تو لے کر ہی نہیں گئے کہ ایک الف کے برابر کھینچنا تو دو الف کے برابر کھینچنا کہاں کھینچنے سے معنی بدل جائیں گے اور کہاں نہ کھینچنے سے معنی بدل جائیں گے جسے سیکھنے سے ہی آئے گا مداد کے بارے میں ساکین کے معاملے میں اور بہت سارے قانون اس کے معاملے میں سارے کہ یہ پورا مدرسۃ المدینہ کا سلسلہ نہیں ہے لیکن جب رب کریم کے پاکیزہ کلام کے حوالے سے ہم بیان کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو دروس پڑھنے کا بھی ایک انداز دینا یہ ایک میری موٹی عقل میں یہ ہے آیا تھا کہ ناظرین چونکہ قرآن کریم کے فضائل سنیں گے اس کے اندر مضامین سمجھیں گے اس کی برکتوں کو جانیں گے تو ہے کہ اس کے پڑھنے کا دل بھی کرے گا جب پڑھنے کا دل کرے گا تو درست پڑھیں گے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی جب درست ہی نہیں پڑھ سکیں گے تو اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوں گی کو تو وہ چلا دیں تو پڑھنا میں پھر آگے بڑھوں چلائیں میرا نگرانی شورا کی کہ باتھ روم میں وضو کرنا کیسا ہے وزو تو ہو جاتا ہے وومن لوگ بیسن پر وزو کرتے ہیں لیکن یہ دیکھ لیجیے کہ کوئی نجاست نہ ہو نا تو ہر پہ بہت خیال رکھیے کیونکہ اٹیچ باتھ روم میں سارے یا کوموٹ ہے تو کوئی وہ نجاس نہ ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب اٹیچ میں وضو کریں گے تو پھر وہاں پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے وغیرہ دعا وغیرہ نہیں پڑھ سکیں گے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ جو وزو جہاں کر رہے ہیں اور جہاں آپ کی ڈبلو سی کومر جو ہے جہاں آدمی مطلب وفارغ ہوتا ہے تو اس کے درمیان ایک پارٹیشن بنا دے صرف کپڑے کا یا پردے کا یا پلاسٹک کا نہیں چلے گا پر ایک دروازہ آپ کو بنانا پڑے گا چاہے وہ الومینیم کا دروازہ بنا لیں یا کسی اور چیز کا دروازہ بنا لیں تاکہ یہ آ... پورشن بن جائے کہ یہ الگ حصہ ہے یہ الگ حصہ ہے اب آپ پڑھ سکتے ہیں سلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ کوشچن ہے کہ حاجی صاحب جو ابھی بات کر رہے ہیں جو آیت کریمہ کا بتا رہے ہیں تو وہ کون سی آیت کریمہ ہے نے با اس حوالے سے کچھ بتا, دی, بتا دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ اب کون سی آیت کریمہ کو لیمہ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ سوریہ عالیہ عمران کی آئےتمبر چھبیس سو ستائیس ہے اور شہید اللہ, انہو لا الہ اللہ ہو جو میں نے بیان کی وہ سور عمران کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اس کے علاوہ آیت القرسی یہ بڑی معروف آیت کریمہ ہے اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جی کھول چلائیے عمران بھائی آپ نے کل جو اصلاح فرمائی اللہ تعالی عز صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم الحمد للہ بڑی اچھی بات ہے کسی مسلمان بھائی کی صلاح کرنا ماشاءاللہ اللہ عمران بھائی قرآن پاک کے متعلق سوال یہ پوچھنا تھا کہ کیا کہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا ہو تو چلتے پھرتے اس کو پڑھ سکتے ہیں کل قرآن کریم کی تلاوت کے جو آداب بیان کیے ظاہری و باتنی آداب ظاہر ہے ظاہری و باطنی آداب اس طرح چلتے پھرتے تو ہم نہیں بجا لا سکیں گے تو اگر قرآن کریم کو اس کے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی برکتیں مزید ملیں گی مزید یہ عرض کر دو کہ تعلا اگر آپ اس کو اس پر کریں مبالگہ کرے گا تعلی تو کہیں یہ آئین مشدد نہ ہو جائے یہ بھی تشدید نہ ہو جائے تو اس کو بھی تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں صادق ایاز بات کر رہا ہوں لاہور سے نگرانی شعبہ کی برگاہ میں یہ ہے کہ کتنے لائن والے قرآن پاک میں حفظ کرنا بہتر رہے گا الگ الگ مدرسوں کی اور قاری صاحبان کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں کوئی سولہ لائن والا قرآن کریم استعمال کرتے ہیں کوئی دیگر استعمال کرتے ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو حافظ صاحب کسی ایک کلام کریم کلام پاک کو لے کر جب حص کرنا شروع کرتے تو پھر وہی ان کی زندگی کے ساتھ عموماً چل رہا ہوتا ہے تو تو الگ الگ اپنے اپنے شاید ہو سکتا ہے کہ قاری صاحبان کا اور مجھے حص کا تو مجھے سچ کو ایسا ہے نہیں کہ حافظ کے لیے کیا کیا چیزیں وہاں پہ ضروری ہوتی ہیں تو کہ میں قرآن پاک کا حافظ تو ہوں نہیں تو اس میں یہی میری جو چھوٹی موٹی جو معلومات ہے وہ یہی ہے کہ الگ الگ قرآن کریم مختلف لائنوں کے حافظ صاحب کو دلائے جاتے ہیں جو حص کرنے کے لیے آتے ہیں پھر وہ اسی میں قرآن کریم حص کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ شاید ان کی زندگی کا ایک حصہ گزر رہا ہوتا جب ان کو دہرائی وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہو سکے تو آپ جو حفاظ ہوتے ہیں قاری صاحبان ہوتے ہیں ان سے کر رابطہ کر لیں گے تو ان اللہ امید ہے کہ اس کے آپ کو درست رہنمائی مزید مل جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی جملہ آیات وغیرہ کو جو میں نے بیان کیا ہے اس سے اس کی برکتیں اللہ تعالی نازل فرمائے اس کی مزید مزید اس کی برکتوں کو جاننے کے لیے مختت المدینہ کی کتاب ہے مدنی پن سورا اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہت سارے برکتیں اور فضائل آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو اس کی اپنی بہاریں اسی طرح امیر سنگر کر اشارہ فیضان جمعہ اس میں جمعات المبارک کے حوالے سے آپ کو بہت سارے فضائل انشاءاللہ مل جائیں گے کہ اس جمعہ میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے تاکہ ایک میرے کہا جو آپ کی کتاب کی صورت میں بھی ایک طرح کی رہنمائی ہو جائے گی کہ کون سی کتاب کہاں سے ہمیں لینی چاہیے تو مدنی پنصورہ یہ تو تقریباً گھروں میں ہونا بھی چاہیے مدنی پنصورہ اس میں بہت ساری برکتیں بہت ساری باہر ہیں تو یہ لے لیں اور اپنے فیضان جمعہ میں جمعہ اور مبارک میں کیا کیا پڑھنا چاہیے وہ بھی موجود ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے